یا نور رمضان مبارک شریف سن 1435 سو پینتیس کی بارہویں مبارک شب کی برکت الحمد الحمدللہ ہم پاکستان میں حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے خطوں میں رمضان شریف کی دوسری تاریخیں ہو سکتی ہیں ہمارے پاکستان میں بارہویں شب الحمد ہمیں نصیب ہے اور مدنی چینل کا مقبول عام اور فیض عام جاری کرنے والا انتہائی قیمتی سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس کی تیاریوں میں آپ کو شیئر کرنے کا بھی سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کرم ہے الحمدللہ اس شیئرنگ میں جہاں ہم مدنی مذاکرے کی تیاریاں شیئر کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ پرویلیج بھی ملتا ہے یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ ہماری مرکزی مجلس شعرا کے نگران مولانا محمد عمران تاری مداضی علیہ کے بھی ملفوظات ملفوظات حکیمانہ ان سے بھی ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے اور مختلف ڈومینز میں مختلف ایریاز سے متعلق مدنی پھول جو چن چن کر یہ لاتے ہیں تو اس مبارک شب کی مبارک ماہ کی مبارک شبوں میں یہ ہمیں دیتے چلے جاتے ہیں اور جو خوش نصیب ہیں قدر کرنے والے ہیں موتیوں کو پہچاننے والے ہیں وہ ان موتیوں کی اور پھر جو ان کے شیخ ہیں ان کے جو پیر ہیں امیر اہل سنت ان کے لوٹانے والے جو موتی ہیں ان سے اپنا دامن بھرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر تیار رہتے ہیں آئیے آپ کی خدمت میں آج کا مدنی پھول میں پیش کرتا ہوں حضرت علامہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ الم الباز شریفہ سے شریف سے لکھتے ہیں حضرت عثمان بن عفان ربضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رائے ترین دس چیزیں ہیں رائے گاں ترین دس چیزیں ہیں نمبر ایک وہ علم دین کے جس سے سوال نہ کیا جائے وہ علم کے جس پر عمل نہ کیا جائے وہ درست رائے کے جس جسے قبول نہ کیا جائے یہ تو ہو گئی تین ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں आगे. وہ ہتھیار کے جس جسے استعمال نہ کیا جائے तो وہ तो جائے. مسجد کے جس میں نماز نہ ادا کی جائے وہ مذہب شریف کے جس سے پڑھا نہ جائے یہ اگلی تین ہوگئی وہ مال کے جسے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے وہ گھوڑا جس پر سوار نہ ہوا جائے نمبر دو نمبر نائن زہد و ترک دنیا کی وہ معلومات اللہ اللہ جو ایسے شخص کے پیٹ میں ہوں گے جو دنیا کے حصول کا ارادہ رکھتا ہو اور نو ہو گئے تین تین کے سیٹ کر کے تین سیٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے دسویں بات سماعت فرمائیے ایسی طویل عمر کے جس میں سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا نہ کیا جائے اتنی زبردست چلیل القدر شخصیت کے مبارک اور حکمت بھرے ان ملفوظات میں سے ہمارے لیے کتنا کتنا کتنا عبرت کا سامان ہے اصلاح کا سامان ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس بہت سارے نسخے لکھے ہوئے میڈیکل پرسکرپشن کی बुक ہے یوں سمجھ لیجیے اور وہ اسے ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس یہ ڈائریکٹری ہے میرے پاس یہ ڈائریکٹری ہے اس میں اتنی ساری دواؤں کے نام لکھے ہوئے اتنی ساری دم... نسخے لکھے ہوئے اس بیماری کا بھی علاج ہے اس بیماری کا بھی علاج ہے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے اور پھولے نہ سمائے اور بیماری آ جائے تو بس وہ دیکھتا ہی رہے اور خوش ہی ہوتا رہے تو ہمیں معلوم ہو کہ نماز اور جماعت کی اہمیت کیا ہے مگر نماز اور جماعت کی طرف عملی طور پر جو نہ جانے والا ہے تو کس قدر افسوس ہے اس پر اور وہ کتنا کتنا نادانی کا کام کر رہا ہے تو علم اس کے پاس اہمیت کا تو ہے کہ یہ چیز اتنی اہم ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور مجھ پر یہ فرائض اور واجبات ہیں لیکن عملی طور پر وہ اس کا قلب جو ہے اس طرف راغب نہیں ہے تو اس کی مثال گویا یوں ہی سمجھ لیجئے کہ نسخے تو اس کے پاس ہیں اس کے پاس ما... وہ ڈائریکٹریز تو بھری ہوئی ہیں پرسکرپشنس تو اس کے پاس ہیں دوائیوں کے نام تو موجود ہیں لیکن اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا تو اسے شفا کہاں سے ملے گی اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں کہاں سے فعال ہو سکے گا ایک تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ترین مدنی پھول ہے پھر ہم یہ بھی غور کر لیں کہ قرآن شریف کس گھر میں نہیں ہوگا اس کمرے میں شاید نہیں ہوگا مصحف شریف ہوتا ہے ہم بہت اہتمام سے لیتے بھی ہیں خوبصورت سے خوبصورت جتنا بساط ہوتی ہے لینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے جتنی لینے میں کوشش کی جاتی ہے جہیز دینے کے موقع پر جو اہتمام کیا جاتا ہے تو کیا جہیز دینے کے موقع پر اس جسے جہیز دیا جا رہا ہے اسے پڑھانے اسے پڑھنے اسے تلاوت کرنے کے لیے بھی وہی اہتمام وقت مناسب پر کرنے کی ترکیب ہماری عادت میں شامل رہی ہے یا اس معاملے میں ہم سستی کا شکار رہے یہ ہمیں خود ہی اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ مصحف شریف ہمارے گھر میں ہے تو اس میں تلاوت کلام پاک کا معمول ہمارا کتنا ہے اور جب میرا میرے جیسے اور لوگوں کا بڑی عمر کے لوگوں کا جتنا معمول ہے جو ہماری پریکٹس ہے ڈے ٹو ڈے جو ہمارا سٹائل ہے جو چورز کی تقسیم ہے یعنی کاموں کی تقسیم ہے ہمارے دن بھر کا جو جدول ہے اس میں تلاوت -ے کلام -ے پاک کا جتنا حصہ ہے آدات و انداز کے اعتبار سے ہمارے آنے والی نسلوں پر جو چھوٹے بچے گھر میں کلکاریاں مارتے گھوم رہے ہیں یہ اس پر کتنا امپیکٹ ڈال رہا ہے اور ہماری آنے والی جنریشن کتنا تلاوت -ے کلام -ے پاک کرنے کی ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں اپنے طرز عمل کی بنیاد پر جو ہم عملاً درس دے رہے ہیں یہ بھی ایک کوشچن ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مصحف شریف ہونا بے شک بہت برکت کا فضیلت کا باعث ہے مگر اس کی تلاوت کلام پاک کرنا اس کے لیے ہمیں موٹیویٹ ہونا اور اس کے لیے عملی طور پر ہمیں ایکٹیویٹ ہونا فعال ہونا عملی کوششیں کرنا یہ کتنا زیادہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مال ہو اور اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا توفیق مل رہی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہم ذہن رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں یا دل پر بھاری پڑ جاتا ہے اور جب پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے مسجد میں چندہ ہی طلب کر لیا جائے تو ہم اگر ہاتھ چلا بھی جائے والیٹ کی طرف پرس کی طرف پیسوں کی طرف تو اس میں سے سب سے چھوٹا نوٹ تلاشتے ہیں پھر سب سے چھوٹے نوٹ میں سے بھی سب سے بسیدہ نوٹ تلاشتے ہیں اور پھر وہ ہم دیتے ہیں تو اے, کیا یہ ہماری رائے خدا میں خرچ کرنے کی رغبت کی نشانی ہے یا کسی اور طرف اے, یہ کسی اور چیز کی نشانی یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے تو اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہماری آمدنی ہے اس کا کتنا پرپوشن ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں بھی ہماری نیتوں کا کیا حال ہے دنیا کی بے رغبتی کے بیانات ہم سن لیں بزرگان دین کی نصیحتیں ہمیں معلوم ہوں اور اللہ والوں کی صحبت جب ہمیں میسر آئے تو ہمیں یہ مدنی پھول ملتے ہوں مگر یہ معلومات ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا کے ترک کرنے پر ہمارا دل تیار نہ ہو ذہن بنتا نہ ہو اور دنیا کی محبت اور لالچ ہمیں ہمارے دل کو کھینچے کھینچے چلی جاتی ہو تو اور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب تو ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے نا تو یہ علاج کرنے سے ہی ہوگا ہمیں دنیا کی ہرس کا دنیا کی محبت کا علاج عملی طور پر کرنا ہوگا اور کیا ہم نے اپنی عمر کو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے والا مدنی پھول مدنی پھول جو ہے وہ ہم نے نمٹا اپنے دل میں بسا لیا ہے یہ ہم غور کر لیں اور احکاش کہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی ہمارے ذہن میں بس جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی کی قیمتی ترین نعمت ہمیں دی ہے تو اس خزانے سے اس سرمائے سے ہم آخرت کا خوب خوب نفع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو چلیں آگے چلتے ہیں مجھے میں میرا حسن زن ہے اور قیاس ہے کہ آپ کو یقیناً انتظار ہوگا کہ نگرانی شورا آج ہمارے کیا مدنی پھول لے کر آئیں گے لے کر آئے ہیں مجھے خود بھی آج تجسس ہے کہ آج کون سا بزرگان دین میں سے کن مبارک ہستی کی سیرت ہوگی کون سی ڈائمنشن میں بات ہوگی کیا سکھائیں گے تو چلیں آپ کا تجسس بھی دور کر دیں گے پہلے یہ آپ کو عرض کرتا چلوں آج بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں ہمارے پاس اسلامی بھائی ہیں جھنڈا والا ضلع بکھر پاک مظہری کا پینا یہ تو اوبی وین والے اسلامی بھائی ہیں ان کو تو دکھائی دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ مرحبا رحمت مرحباحل مرحبا میٹھے میٹھے اسلام بھائی کیا حال ہیں آپ کے الحمد للہ کل حال ماشاءاللہ اللہ, اللہ تعالی آپ کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے یہ ارشاد فرمائیے مدنی مذاکرے کا الحمد آمدلہ آمدلہ آمدلہ فیض جاری و ساری ہے وہ بھی میں آپ کے ہاں بھی آ گئی ہے یقیناً میرا حسن زن ہے کہ آپ لوگ بہت موٹیویٹڈ ہوں گے اور ایک مخصوص خوشی محسوس کر رہے ہوں گے مدنی مذاکرے میں آج آپ کی خصوصی شرکت ہے تو کیا اپڈیٹس ہیں کیا تیاریاں ہیں اور اسلامی بھائیوں کی کیا پوزیشن ہے امید ہے کہ تراوی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد غلغلہ مچا ہوگا اسلامی بھائیوں نے دھوم ڈالی ہوگی اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ شاء آپ کی منتخب کردہ جگہ ہے یہ کھچا کھچ خچ بڑھ جائے گی جی انشاء اللہ اس دیہاتی علاقوں میں پہلی مرتبہ یہ اوبی وین اجتماع کی ترکیب ہو رہی ہے اور الحمد اطراف میں کافی جذبہ ہے اور اس جذبے میں الحمد اسلامی بھائی الحمد للہ کثیر تعداد جو ہے وہ اس میں لے کر آ رہے ہیں ما شاء اللہ اور کئی کافل اسلامی بھائی جو ہیں نا وہ اپنے علاقوں سے چل چکے ہیں اور راستے میں ہیں اللہ کچھ پہنچ چکے ہیں ارے واہ بھائی واہ اللہ ماشاء اللہ, ما اللہ موقع لگے گا تو انشاءاللہ ہم ان کی زیارت بھی کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ آپ نے جو جذبہ اور جوش کی جو کیفیت کا جو آپ نے جذبات ہم سے شیئر کیے ہیں مسرت ہوئی ہے اسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام چونکہ وہ تو کریا کریا شہر شہر ڈگر ڈگر نگر نگر تو مدنی چینل بھی یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں جو ہے اس کی کوریج پہنچ جاتی ہے اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مدنی چینل کی وہ بھی وین آپ کے علاقے میں جو ہے پہلی مرتبہ آئی ہے تو یوں آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے آپ کی جذبات بھی ماشاء عروج پر ہوں گے اور انوکھے بھی ہوں گے آپ کے لیے اچھوتے بھی ہوں گے آپ آخر تک رہنے کی نیت کر لیجئے مدنی قافلوں کی کیا دھوم ڈال رہے ہیں آپ اس کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ شیئر کر لیجئے الحمدللہ للہ یز وجل مدنی قافلے انشاءاللہ ہمارے ڈویژنوں سے شہروں سے الحمد اسلامی اسلام بھائی یا حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور اس خوشی میں انشاءاللہ باپا کے بارگاہ میں مدنی کافلوں کا بھرپور تحفہ پیش کریں گے ارے واہ واہ. ما آج بھی تیسویں شب کو بھی انشاءاللہ اللہ یعنی چاند رات کو بھی اور عید والے دن بھی تینوں دنوں میں ایکسپیکٹیشن رکھے ان شاء اللہ ماشاء کے حوالے سے کیا پروگرس رہی باب المدینہ کے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تیس دن <تصفح> <اتقاف> کے لحاظ الحمد الحمدللہ یزوجل باب المدینہ بھی ہماری کابینہ سے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں ہماری کابینہ سے الحمد خود بھی احتکاف کا سلسلہ دل جاری دل ہے دل اور الحمدللہ بہت جذبے میں اسلامی اور پہلی مرتبہ تیس دن کا احتکاف ہوا فیضان مرشد سے ارے واہ بھائی واہ بھائی مرشد کی نگاہوں سے الحمدللہ اعتقاف احتکاف کی الحمدللہ خوشیاں اسلامیوں کو ملی ہیں اور اس کی برکت سے الحمدللہ کافی علاقے میں کام جو ہے نا وہ الحمدللہ بہتری آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جزبوں میں اور برکتیں عطا فرمائے وہ میں نے یہ نیک شگون لیا ہے ماشاء اللہ بزرگ تشیف لائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں آپ کے علاقے کے آپ کے جذبات میں اسلائی بھائی کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی خوب خوب دین کا کام استحکامات اخلاص تیزی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کی آخری دم تک نیت کر لیجے دوہوں سے نواز دیجیے بھائیوں کو السلام علیکم اللہ و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کی کوشش قبول کرے اور ہمارے خیر و برقرا فرمائے ماشاءاللہ سے تفصیلات تو ہمارے غلام نصور بھائی لے چکے اب ہم کس دوسرا شہر کون سا ہے دوسرا شہر جی رہیم جیم یا ٹاؤن خان جی ان سے بھی آپ ہی لے لیں جو کچھ لے رہے ہیں اللہ اللہ اللہ یہ تو میرے خیال میں انہوں نے کافی ان کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا تو ان سے بھی لینے کا شوق ہے اور آپ سے بھی لینے کا شوق ہو ہوتا ہے شوق کے لیے ٹائم چاہیے نا جی شوق پورا کرنے کے لیے جلدی جلدی ارشاد فرمائیے کہ قافلوں کی کیا پروگریس ہے اسلامی بھائیوں کے آنے کی کیا ترکیب ہے اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مدنی قافلوں کے حوالے سے کیا غلغلہ ہے آپ کے علاقے میں الحمدللہ عزوجل زل آج کے مدنی مذاکرے کے اجتماع میں بھرپور تیاری کی گئی ہے دہلی حلقوں سے امید ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ جلدی حلقہ ہم نے طے کیا تھا کہ بارہ اسلامی بھائی تشریف لائیں گے جی انشاءاللہ عزوجل بھرپور انداز میں پوری کابینہ میں اس کی جو ہے نا تشہیر کی گئی ہے انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ کثیر اسلامی بھائی آج یہاں اباسیہ ٹاؤن میں جو مدنی مذاکرہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں ان شاء بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں گے اور واٹ اباؤٹ مدنی الحمد اللہ ہمارے ہاشمی کابینہ سے دو اسلامی بھائی باب المدینہ باپا کی بارگاہ میں تیس دن احتکاف کے لیے حاضر ہو چکے ہیں اور و اللہ اباسیہ ٹاؤن جانے مدینہ میں بھی تیس دن کا احتکاب ہو رہا ہے یہاں تقریباً اکتالیس اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہیں اور ان شاء اللہ دس روزہ اعتکاف ہاشمی کابینہ کی بارہ ڈویژنوں میں ان شاء اللہ ہوگا اور چاند رات میں انشاء اللہ کثیر مدنی قافلے جو ہے ان دس روزہ جو احتکاف ہے اس سے انشاء اللہ جو ہے وہ مدنی قافلے سفر فرمائیں گے تعالیٰ جملہ اسلامی بھائیوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خوب آمی خوب برکات عطا فرمائے آپ کی کوششوں میں محنتوں, آمی محنتوں آمی میں اور مدنی چینل کی ناظرین کی بارگاہ میں یہ بھی التجائے دیکھ لیجئے مدنی مذاکرے کا یہ فیض ہے کہ جہاں جہاں خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے وہاں وہاں اس کی برکت سے کیسی کیسی اور اس کی سیکوینشل اور کانسیکوینسل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نتائج میں کیسے کیسے اور بھی ایسے کام ہونے لگتے ہیں کہ جن سے دین کے کاموں کو اور تقویت ملتی ہے آپ آخر تک نہنے کی نیت کر لیجیے اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کی نیتیں کر لیجیے اور یہ بھی نیت کر لیجیے کہ نگران شعلہ کے جو مدنی پھول ہیں انہیں بھی سننے کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر ان کے جو جو انہیں مدنی پھول دیتے ان کے جو شیخ <سسسسوس> ان سے بھی دامن ان کے بھی دامن, موتیوں سے دامن بھرنے کی نیت کرتے ہیں آج طبلہ پہلے <سسسوس> تو یہ سنائی طبیعت مبارکہ کا کیا حال الحمد للہ ربی اللہ آپ کے الحمد للہ بیٹھو گئی بہتری کی طرف ہے اللہ تعالیٰ مزید تندرستی اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں دیں یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کیا آج کتاب کا تعارف پہلے دیتے ہیں پہلا جی لبائک خاص وجہ ہے اس کی ریج آتی ہے نہیں کرنے دن جانے ٹائٹل بھی نہیں ہے ایسا افیکٹو ہے اور ہیں رہنے نہیں چاہیے جو بچارے دو چار سلسلوں سے رہ رہے ہیں ان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سلو رمضان صلو صلو اللہ حبیب اچھے میں جو پیارے پیارے سائیں بھائی میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے اس میں تقریباً دو سو کے آس پاس مستند حدیثیں نقل کی گئی ہیں اور یہ ایک بہت مشہور بزرگ ہمارے گزرے حضرت سین امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ امام طبرانی کا نام امید ہے کہ ہمارے اسلام آباد سنا ہوگا ان کی یہ کتاب ہے حسن اخلاق تو یہ کتاب میں حسن اخلاق سے متعلق بہت کچھ مدنی پھول ہیں پہلے میں کچھ بتا دوں کہ ان کا جو نام ہے سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی رحمتہ اللہ تعالی کنیت ان کے ابو قاسم اور امام تبارانی کے نام سے ان کو شہرت ملی ہے بڑے مشہور حدیث کی آتی ہیں تبرانی شریف کی حدیث ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر المظفر دو سو ساٹھ سنہجری میں تبریہ میں پیدا ہوئے تو دو سو ساٹھ سنہجری کی ان کی ولادت کا یہ وقت ملتا ہے تاریخ جس طرح دیگر ہمارے بزرگ اساتذہ کا ایک فہرست سکتے ہیں تو اسی طرح ان کے بھی بہت بڑے بڑے اور اہم اہم اساتذہ ہیں جی. اس میں امام ابو نبیم اصفہانی کتسا آ... سیرون یعنی امام ایک ہزار سے زائد ان کے اساتذہ ہیں تو امام تبرانی اب... کے شاگرد رشید ابو نعیم اسفانی فرماتے ہیں کہ آپ نے بے شمار عکابر اور سے احادیث روایت کی اور ان میں بعض مشہور مشہور نام بھی ہیں لیکن ایک ہزار کے آس پاس تعداد بتائی جاتی ہے کہ ان کے اساتذہ کی تعداد ایک ہزار ہے اور پھر بڑے بڑے جیت اساتذہ بھی ان کی فہرست میں شامل کیے جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک مختصر ذکر تھا البتہ انہوں نے یہ کتاب جو ہمیں عطا کی نا ہمارے اس نے اخلاق عموماً اتار یہ کہ جیسے یہ اٹھے یہ ملے اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی کیا حال ہے کیسے ہیں مسکراہٹ ہمارے چہرے پر آئی اور یوں گرم جو گرم جوشی تھی تھوڑی سی وہ بغل گیر بھی ہو جاتے ہیں بعضوں کا تو یہ اور سنائیے کیسے ہیں تو یہ مطلب کہتے ہیں یار یہ بڑا حسن اخلاق کا اور مطلب ویل مینرز آدمی لیکن یہ حسن اخلاق کی ایک قسم ہے اوکے کمپلیٹلی پکچر کمپلیٹ پکچر نہیں ہے پکچر نہیں ہے حسن اخلاق انگلش میں کیا بولیں گے ہم کونرز کہیں گے اور یہاں ہم اسلامک مینرز کا نام دے دیں ویل اسلامک مینرز تو Osionfish. یہ مکمل یہ اس کی قسم ہے اس کتاب کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حسن اخلاق میں کن کن عنوانات کو لیا گیا ہمارا موسٹ ہے یہ بہت بڑا مطلب کہ اس میں ہمارا ذہن کھل جاتا ہے مثال کے طور پر اب جیسے یہ حسن اخلاق کے متعلق کتاب ہے ہمارے سامنے یہ تیئیس روپیہ دیے پر مقتد المدینہ سے اسے حاصل تھرٹی تیئی ٹوینٹی تھری تھری اونی اور دو سو ادیس دو سو ادیس ہیں اور پیجیز اس کے آلموسٹ نائنٹی نائن اب حسن اخلاقی اگر ہم اس میں پہلے تو حسن اخلاق کی فضیلت لکھی گئی ہے ٹھیک ہے مطلق حسن اخلاق کی فضیلتیں اب حسن اخلاق کی تفصیل دیکھی ہے اب میں آپ مندی چین ناظری ہوں میں آپ کو نرمی نرم مزاجی آجزی لوگوں سے کھندہ پیشانی سے ملنا یہ ایک جو الگ الگ جنرل ٹھیک ہے اب صبر و ثقافت لوگوں سے درگزر کرنا معافی اچھا دل کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے کینے سے بچنے کو بھی اس میں شمار کیا گیا لوگوں میں صلح کروانا ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس نے اخلاق میں ارے واہ واہ اچھا کمزوروں کی کفالت کرنا ام. اچھے اعمال کرنے کے متعلق جی اسی طرح لوگوں سے محبت کرنا ما کے علماء علما کے لیے کو کشادہ کرنا حتیہ کہ مسلمان بھائی کو تکیہ پیش کرنا کھانا کھلانا لباس پہنانا ہمسائے کے حقوق اور راجا نے کتنی ہی چیزیں ہیں اس میں نقل کی گئی ہیں تو میرے مدی چل کے ناظرین آپ کو میں دعوت دوں گا کہ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور مقتط المدینہ سے حدیطً حاصل کریں اور اس میں موجود حدیثوں کو پڑھیں ان شاء اللہ بہت زیادہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا البتہ یہ کہ تھوڑا وقت نکال کر پڑھیے تسلی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیجیے گے تو ان اللہ اس کے فوائد خود کو سامنے آئیں گے اور مجھے اس بات سے تھوڑی سی وہ حیا آ تھی کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور میں بغیر کو حدیث بیان کرے اس کتاب کو بند کر دوں یہ تھوڑا سا وہ دل میں میں وہ تھا زیادہ ایک حدیث سناتا ہوں مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں یہ حسن اخلاق اس میں ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے پھر فرماتے ہیں حدیث سے پاک ہے کامل مومن وہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں پھر فرماتے ہی حدیث میں کہ اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتے ہیں جس طرح صورت کی حرارت برف کو پگلا دیتی ہے تو اب اللہ کرے کہ ہم اس نے اخلاق والی کتاب کو لینے اور پڑھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں کامیابی نصیب ہو سلو الحبیب مفتی صاحب, صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فون <سید> لائن <سید> پر ہیں ہم ان کو پہلے آ... سوال جواب ہو جائیں اس کے بعد موقع ملے گا تو ان اللہ تعالیٰ سیرت کو بھی لے لیں گے کو بھی لے لیں گے چلیں جی پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دارل... اہلِ کا جواب صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء ماشاءاللہ مفتی صاحب سوال آپ کی طرح بڑھاتا ہوں جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد وحید دستاری میران ٹاؤن کورنگی انڈسٹریل ایریا سے بات کر رہا ہوں چندہ ہم لوگ لیتے ہیں مسجد کے مسجد کے لیے چندہ لیتے ہیں فنائے مسجد میں فطرے کا چندہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں جی موقع صاحب فطرے کا جو فطرے کی جو رقم ہوتی ہے فطرے کی جو مالیت ہوتی ہے یہ صدقۂ واجبہ میں سے ہے صدقہ واجبہ کے وہی مصارف ہیں جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں لہذا مسجد پر اس کو فرق نہیں کر سکتے جی. زوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ را رام فرید احمد رانچی سے بات کر رہا ہوں مطلب جی یہ ہے کہ زکعت باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے پر لگتی ہے پوچھنا یہ ہے کہ اگر ایک تولہ سونا ہوگا تو باون تولہ چاندی کے مال سے زیادہ ایک تولا سونا آج کے ریٹ میں ہے تو ایک تولا سونا رکھنے والا بھی زکعت دے گا یا نہیں بڑی مہربانی صاحب جو انہوں نے بات بیان کی وہ اپنے کا درست ہے کہ کاس کا جو نصاب ہے وہ ساڑھے کاتولہ سونا ہے چاندی کا جو نصاب ہے ساڑھے بال تلا چاندی ہے وہ نصاب ہے یہ اس ان مسائل کا ایک رخ اور ایک پہلو ہے لیکن دوسری جانب سے ایک اور پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب مثال کا طور پر تین بنیادی نصاب بنتے ہیں سونا چاندی سونا हो गया چاندی हो गया اور آ, مالے تجارت یہ تین چیزیں ہیں کرنسی سونا چاندی کے حکم میں تو اور اب چاندی کا ایک نصاب ہے ساڑھے باون سولہ چاندی سونے کا ایک نصاب ہے ساڑھے سات سولہ سونا اور جو مالے تجارت ہے وہ ساڑھے باون سولہ چاندی کے برابر ہو کرنسی جو آج کل پائی جا رہی ہے کاغذی کرنسی وہ بھی ساڑھے چاندی کے برابر ہو تو اب کوئی بھی نصاب کم ہو مثال کے طور پر سونا پورا نہیں ہے چاندی پوری نہیں ہے مطلب ساڑھے سات والا سونا نہیں ہے ساڑھے باون طور چاندی نہیں ہے مال تجارت جو ہے وہ پورا نہیں ہے تو پھر دوسرا رخ یہ ہے ان مسائل کا کہ جو نصاب کم ہے ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو نصاب کم ہونے کی صورت میں چاندی ہو مال تجارت ہو کرنسی ہو سونا ہو ان کو دوسرے نصاب سے ملائیں گے مثال کے طور پہ سونا ایک تولہ ہی ہے ساتھ میں جو ہے وہ کیش بھی ہے اب کیش اور سونے کو ملا کر دیکھیں گے حضرت سے زائد قرض سے زائد تو اگر یہ ملانے پر ساڑھے باون سولہ چاندی کی مالیت یا اس سے زائد ہو جاتا ہے जी जी تو پھر زکاط ہوگی اوکے ٹھیک ہے یعنی مسا تینوں کی ویلوز کو ملایا جائے گا نا سمپل جب یہ نصاب جو ہے وہ کم ہوں گے تو پھر ان کو آپس میں جاتا ہے ٹھیک ہے حکومت کے اندر ایک پورا باغ ہے اس چیپٹر کے اندر ایسے ہی مسائل ہیں کہ جہاں نصاب کو ملایا گیا ہے تو نصاب کو ملانا جو ہے اس کی اپنی تھنکنگ ہے اپنی ایک سمجھ لیجیے کے تھوری ہے اور یہ مسائل ہوا جن کی طرف لوگوں کے عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی جی السّلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں دبائی. میرا نام محمد احمد ہے تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس نا یہ بینک ہے اس میں ایک لاکھ کے پیچھے ایک ہزار یا گیارہ سو روپئے وہ دیتے ہیں بچت ہر مہینے میں تو یہی پتا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جائزہ یا سود کی صورت میں ہم لیتے ہیں جی صاحب پلیز بلا شبہ یہ ناجائز ہے سودی معاملہ ہے اللہ کاروبار کے اندر جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رقم فکس کر دی جائے کاروبار جو ہے نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے آج کل بہت فرار ہو رہے ہیں مدربت کے نام پر جو ہے نا وہ سادہ لو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے مداربت کے نام پر تو مدربت کے نام پر بھی کرتے ہیں خود کے نام پر بھی کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈسپاؤ جو ہے وہ تین کا لیبل نہیں چڑھاتے تو سوچ دن کی یہ سودھی معاملہ ہے اس کا اجتناب کرنا ضروری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد راحیل کراچی سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا جس طریقے سے ہر مرد پر سنت موکدہ تراوی پڑھنا ضروری ہے کیا اسی طریقے عورت پر بھی پڑھنا ضروری ہے فوراً عورت پر بھی پڑھنا ضروری ہے جی ممتی صاحب تراوی کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے بس فرق اتنا ہے کہ مرد جو ہے ان کے لیے جماعت سنت مطلب کہ جماعت جو ہے سنت موقع القفایہ ہے عورتوں okay. پر جو جماعت کی تاکید ہے وہ نہیں ہے عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں گی ٹھیک ہے لفت تراوی کا جو حکم ہے یعنی اس کا جو پڑھنا سننے سے موقع ہے اس میں دونوں برابر ہیں مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں دونوں کو پڑھ لیں گے ماشاء اللہ یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کیونکہ عام طور پر اس بہنوں کے اندر اتنی یعنی تراوی کا تو ہوگا اسلامیہ نے تو زیادہ میرا خیال ہے مردوں کے مقابلے میں عبادت کرتی ہیں نا کیا لگتا ہے مفتے خواتین میں جو ہے خواتین کافی بڑھتی ہیں اور نارملی بھی غالباً کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں بھی مردوں کے مقابلے میں غالباً عورتوں میں نماز اور یہ صورتیں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھنے کا رجحان غالباً مرد کے مقابلے میں شاید زیادہ ہوتا ہے کہیں کہیں ڈفرینس آتا ہوگا میرا اپنا جو آبزرویشن یا جو مجھے سننے سے اور مشاہدے سے جو پتا ہے جنرلی اسپیکنگ یہ بات جو آپ فنما رہی ہیں یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے تراویح کے معاملے میں میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ نہیں مردوں کے حوالے سے ذہن کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر جی کہ ہم پر غلط ہو گیا پڑھی تو بہت نیک اور پرہیزگار سمجھنے کی ورنہ کہ اس کو پڑھنا اور ایک سندر موقع تاکید ہے یہ ذہن شاید نہیں ہے اور سوال کی طرف آپ کی مرضی ہے جناب ایک آدھ صبح اور بڑھا دیتے جی بڑا ہی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سید محمد حماد یوسف مرکز ولی لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کچھ لوگ صبح جب روزہ رکھتے ہیں تو کے دوران کہتے ہیں کہ میں نے خاص اللہ تعالیٰ کی سزا حاصل کرنے کے لیے کل کے روزے کی نیت تھی تو اس میں کل کے کہنا درست ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ذرا فرما لیجیے السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیے دلچسپ سوال بھی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب کہ دوسرے انداز میں بھی سوال کو لیا جاتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کیونکہ مسائل ہیں وہ عربی زبان سے ہی منتقل ہوتے ہیں اور زبانوں کے اندر ٹھیک ہے تو اب فتح شامی جیسے فتح شامی عربی زبان میں جی جی تو فتح شامی کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں کہ جناب کوئی رات کے وقت دعا مطلب کیا نیت کرے تو وہ یہ الفاظ کہے گا اور رمضان کے جو روزہ ہے اس میں آ, زوال سے پہلے پہلے تک نیت ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی شہری کھا کر سو گیا یا سویا ہی نہیں اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ آنکھ کھلی سات آٹھ بجے تو وہ سات آٹھ بجے بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں آج جو ہے وہ روزے سے ہوں اور okay. نیت یہ کرے گا کہ شہری کے وقت سے لے کر میں روزے سے ہوں हुم. تو بات یہ ہے کہ اب وہاں مسائل بیان کیے گئے کہ جب رات کے وقت یعنی جب سوئے اف وقت پر نہیں پھیلتا تو شہری کے وقت شہری کا جو وقت ہے وہ رات ہی کا وقت ہے تو کیونکہ وہ رات ہے اور جو آنے والا ہے وہ دن ہے okay. تو فرق ہے نا رات اور دن میں صحیح دونوں ایک چیز تو نہیں ہوتی اس okay. اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے اہل لغت نے اس اس کیفیت کو غدن سے تعبیر کیا ہے اب hmm. فتح و شامی کوئی فارسی زبان میں نہیں ہے یا hmm. فتح عالمگیری کوئی فارسی زبان میں نہیں ہے اور है. جو کتابیں ہیں وہ عربی زبان میں ہے تو اس کو غدن جو ہے اہل عرب نے اس کو غدن کے کی کیفیت سے تعبیر کیا ہے تو پھر اردو زبان میں بھی یہی جو ہے دعائیں لکھ دی دعا گئی ہیں اور فضان رمضان کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے اور فقائق رام نے دن کے وقت اگر نیت کرنی ہو تو وہاں ال کا قلف لکھا ہے okay. کہ آج okay. میں روزے سے ہوں اچھا میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ دعا تو حدیث میں ہی نہیں ہے کسی نے کہا یہ حریث ہے ہم تو ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی نے دعا مانگنی ہو تو یہ الفاظ کہے گئے ہیں یہ فقا کے الفاظ ہیں جو شہری کی دعا ہے اس کے بارے میں افطار کی دعا کے بارے میں نہیں تو ایک تو یہ فقا کے الفاظ ہیں دوسرا ہی کیونکہ اس وقت رات ہوتی ہے اس لیے غدن کہ دیتے ہیں اس میں کوئی وہ بات نہیں جملہ ہے ماشاء اللہ یہ مفتی صاحب جب میں چھوٹا تھا نا مجھے کنفیوز کرتا تھا جب میں نے پہلی دفعہ جب یہ دعا اور ترجمہ پڑھی تھی ترجمہ پڑھا تھا شعور کی عمر میں تو یہ کوششن مجھے بھی تنگ کرتا تھا یار یہ تو ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں اور کل کی نیت کیوں کی میرے خیال میں بھی مسکراہے شاید غلام سے آپ اللہ شروع سے جتنے آپ سمجھدار اتنا میں ہی ورنہ یہ جبلہ نہیں بولتا میں رجوع کرتا ہوں سمجھداری کا تعلق تو سے ہاں بچپن سے ہی ہوتا ہے یا یہ بات صحیح ہے کہ بچپن سے آگے جا کے بھی تو باتوں کا ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتی آ ہیں سمجھ بھی ہو جاتا ہے نا آگے جا کے یہ بھی ہو جاتا ہے سمجھدار بچہ آگے جا کے نہ سمجھ ہو جائے نہ اللہ, اللہ تعالیٰ, تعالی, تعالی ہمیں اپنے سلیم آپ کی فرمائے دعا کیجئے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ کو جزائے خیر فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے اب سنتے ہیں نہیں آج بھی تھوڑی سی ترتیب ہم اپنی آگے پیچھے بدلے رہے ہیں دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی چینل پر والوں کو جو ہمارے متقبین نے جو تاثرات بیان کیے ہیں آئیے آپ کو ہم موتقفین کے تاثرات دکھاتے ہیں لے بہت اللہ کی کرن بازی ہے بہت میرا دل لگا ادھر آ کے جی گھر کی یاد بھی نہیں آتی پانچوں ٹائم کی نماز ہی بعض جماعت پڑھ رہے ہیں تربی بھی پڑھ رہے ہیں شکر الحمدللہ آرمی سے ریٹائرڈ چار سال ہوئے میں مدنی ماحول میں دو سال ہوئے ہیں الحمدللہ للہ داڑھی سنت کے مطابق لباس بھی سنت کے مطابق پہننا شروع کر دیا ہے زلفوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اپنی دعوت اسلامی کے لیے دن رات کام کروں کافی ساری دعائیں سیکھی ہیں الحمدللہ مدنی ماحول بہت اچھا ملا ہے اور بہت دل خوش ہوا ہے میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے الحمد بہت یہاں روحانی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ بھائیوں کی یہاں رونق ہیں نماز کے فرائض سیکھیں شرائط سیکھے میں میران یونیورسٹی کا طالب علم ہوں یہاں پہ نفلی اتکاب کرنے کی نیت تھی یہ نیت ہے یہیں تیس دن رہ کر احتکاف کروں گا بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ مدنی قاعدہ زبردست تجویز کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے ماشاء اللہ یہاں پر سننے اور آداب سیکھنے کو ملتا ہے الحمد للہ میں نے بہت ساری سننے اور آداب سیکھی ہیں جن کا مجھے پتا ہی نہیں تھا ماشاء اللہ کھانے کا پینے کے آداب چلنے کے آداب اٹھنے بیٹھنے کے آداب خوش ہے لاتے سی دیوا نے بڑے خوش میٹو دھو محل بھائی پہ دے اد کی باہر جین مستی کے گینک شخصیت جی ہاں تو ہو جائیے جش میں برہ کیونکہ ہونے لگا ہے ایک بزرگ کا تذکرہ سلو الحبیب, اللہ اللہ تعالیٰ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب محمد حضرت سعیدنا ابو اسود رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مدینے منورہ زیادہ اللہ شرفوں کا ویمن میں گھر, بن گھر بنوا رہے تھے گھر بنوایا کسی نے جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک روز اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا ٹھیک ہے تو نرسکی کے مجھے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ میں گھر کے دروازے پر کیا لکھوںسٹنگ گھر کے دروازے پر کیا لکھوں سارے چوکن دیگے وہ دیکھیں اللہ تو وہ صحابیہ رسول فرماتے ہیں لکھو گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اولاد اکبر فوت ہونے کے لیے اور مال و کے لیے جمع کیا جاتا ہے اللہ اکبر اس وقت وہاں ایک عربی یعنی دیہات کے رہنے والے کو عربی کہتے ہیں وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے بری بات کہی ہے تو گھر کے مالک نے عربی سے کہا کہ تیری ہلاکت ہو انہیں جانتا نہیں یہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ عزرت ابو ہریر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی پیاری اور مدنی سوچ تھی کہ انہوں نے گھر پر لکھوانے کے لیے جو کچھ مدنی پھول عطا کیے اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے واقعی عبرت ہے کہ ایک تعداد ہے جس کو گھر کے باہر کچھ لکھوانے کا جذبہ ہوتا ہے ہوتا ہے فلاں ہاؤس فلا ہاؤس فلا ہاؤس وہ اپنی جگہ پر ہے اگر کوئی مان شرعی نہیں ہے کوئی غیر شرعی بات نہیں لکھی ہوئی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے امیر اللہ جسا میرے لئے سنت کی زیارت کر رہے ہیں باپا آپ نے جب گھر بنایا تو کیا نام رکھا اس کا انشاءاللہ میرا گھر تو مدینے میں بنے مدی نہیں مطلب یہ بھی ایک مدنی بھول بویا دیا کہ میں نے بھی یہاں کوئی گھر نہیں بنایا گھر مدینے میں وہ کون سا گھر ہوگا اللہ اور سینے میں گھر بنے مدینے میں وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی لیکن یہ جو اصل میرا واقعی کوئی گھر نہیں ہے اجا یہ گھر میری بڑی بہن کا ہے جس میں میں رہتا ہوں البتہ نام اس کا میں نے رکھا ہے بیت الفنا یہ گھر کا نام آپ نے رکھا ہے لیکن شورا کے گھر کا نام میں نے رکھا ہے کفر عبرت بپا یہ جو اپنے گھر کا نام اگر جیسے مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پر تو میرے ماحول میں آنے کے بعد میں نے آپ کے گھر کا یہ نام سنا آپ کی زبان سے سنا بیت الفنا جب آپ نے یہ مکان لیا تھا تب کی بات ہے یعنی جب میں ماحول میں تھا تب تو مسالن میں آپ کی رہائش تھی پھر آپ کی رہائش یہاں منتقل ہوئی پھر آپ کی زبانی ہی سنا ظاہر ہے کہ آپ, آپ کے گھر کو آپ ہی کہیں گے یہ لیکن اس گھر کا نام بیت الفنا رکھنا یہ مطلب کوئی تصور تھا خیال تھا مطلب اس کے پیچھے کیا ایک ذہن کیا بنتا کار فرما کیا ہے موت کی یاد کہ یہ گھر فنا کے گھاٹ اتر جائے گا گھر والے بھی فانی جو ابھی ہم نے تو ابو گا رضی اللہ میں نے والا جو واقعہ بیان کیا وہ سوچ پک آ رہی چلتی چلی آ چلی ہے نا بابا سبحان آپ کے میں نے سنے پہلی بار سنے میں کچھ مدنی پھول اس سلسلے میں جی بابا گھر بناو ویران ہونے کے لیے اولاد ہے مرنے کے لیے مال ہے فنا ہونے کے لیے اس طرح کے کچھ جی انہوں نے میں کسی نے کسی ان سے دریافت کیا کہ یہ گھر جو ان کا گھر تعمیر ہو چکا تھا تو اس میں کیا لکھواؤں تو آپ نے فرمایا کہ لکھو گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں اولاد فوت ہونے کے لیے اور مال و کے لیے جمع کیا جاتا ہے الحمد للہ بڑے پیارے اور خوبصورت مدنی پھول تھے آپ یقیناً اس وقت نیتیں کی طرف ہیں ماشاء اللہ ہمیں روزانہ نیتوں کا اس طرح ذہن دینے کی ہمیں مدنی چینل کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے بابا پھر میں اپنی ذکر ابو عنہ کو آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پیارے اور میٹھے مدنی چینل کے ناظرین حضرت سعید ابو ہریرا تعالیٰ یہ فتح خیبر کے سال اسلام لائے چار سال سفر و میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت پاتے رہے اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمان اور یقینا یہ ایک نالج ہے کہ دنیا ان کو ابو ہریرا اور عبداللہ تعالیٰ کے نام سے ہی جانتی ہے ان کا جو نام تھا یہ عبدالرحمان تھا ابو ہریرا یہ ان کی کنیت ٹھیک ہے یہ مشہور بھی اسی سے ہوئے اور یہ بھی باڑقائے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کی گئی ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آستی میں چھوٹی سی بلی ملاحظہ فرمائی تو فرمایا یا ابا حریرہ تھا یعنی اے چھوٹی سی بلی والے تب سے اس کنیت یعنی ابو حریرہ کو اتنی شہرت مل گئی کہ آپ کا نام عبد الرحمان لوگوں کی غالب اکثریت کو یاد ہی نہیں پینتیس سنجری میں آپ نے وصال فرمایا جنت البکری میں آپ کی تدفین ہوئی ستاسی سال کی آپ نے عمر پائی ایٹی سیون ایئر آپ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی چار ہزار تین سو حدیثیں مروی ہیں hmm. بہت Anam. زیادہ Anam. یہ حدیثیں ان کو یاد تھی انہوں نے مروی تھی بلکہ یاد ہونے کا بھی میں آپ کو معاملہ عرض کر دوں no. کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مرض کی آکا میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں ارشاد فرمایا ابو ارحرا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت جنت میں نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے چادر کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ارا اسے اٹھا لو اس سینے سے لگا لو میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی میرا اہل سنت بارگاہ صلی اللہ تعالی والی وسلم میں کیا خوب عرض کرتے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سر حبیب حضرت سیدنا ابو عثمان نہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سات روز تک مہمان رہا اس دوران وہ ان کے خادم اور ان کی زوجہ باری باری رات کو جاگتے یعنی ایک سوتا تو دوسرا عبادت کرتا تا تا یہ ان کی عبادت کا معاملہ تھا حضرت سیدنا اقرامہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سعین ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ہر روز بارہ ہزار بار اللہ سے توبہ استقبال کرتا ہوں اور یہ میرے دین کے حساب سے ہے بارہ ہزار, ہزار بار روزانہ اور حضرت سعین نعیم بن محرس اپنے دادا عزر سین ابو ہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہزار گرہیں لگا ہوا ایک دھاگا تھا ہزار گرہ لگا ہوا لگا وہ گروہ سے پڑتے ہوں گے نا ہاں دھاگا تسوی تھی ہمارے دھاگے میں یوں جیسے کہ تصویر کے دانے ہیں تو وہ دھاگا وہ گیٹھا لگی ہوتی ہوگی گرہ تاکہ وہ کوانٹیٹی کے حوالے سے جس پر تصویح یعنی سبحن اللہ پڑھے بغیر آپ نہیں سوتے تھے اب یہی ہے کہ آپ کے بعد ہزار گرے لگا ہوا ایک دھاگا تھا کتنے پڑھتے تھے یہ نہیں پتا سترہ ہزار ہی پڑھتے ہو تو یہ کچھ ان کی عبادت اور ریاضت کا معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعید ابو حرد اللہ تعالیٰ عنہوں کا فتقہ نفسی فرمائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے اور ان کی بہت ہی پیاری پہچان یہ ہے کہ اصحب صفا <متحدث> میں یہ بڑے نمایاں تھے <متحدث> اصحاب اصحاب صوفا کیسا تھا وہ جامع شیر تو یہ مطلب اسحب صوفہ وہ تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بار کا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بنت رہتے کچھ آتا ملتا تو لے لیتے ورنہ یہ بڑے صبر و توکل کے ساتھ وہاں پر حاضر رہتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم حاصل دو دو دو کرتے رہتے گویا کہ ایک طرح سے یہ مکمل طور پر اس, اس وقت کے اگر میں بات کروں اور ہماری اصطلاح میں بولو تو یہ جیسے کہ وقت ہے اللہ کی رام ہے اور بالکل ان کا کام ہی اتنا مطلب کہ ان کو ذوق و شوق تھا آپ دیکھیے نا کہ چار ہزار سے زیادہ حدیثیں کسی سے مربی ہونا یہ کتنی بڑی ایک شہادت کی بات تھی اور مطلب یہ نکل نکل کر نیکی کی دعوت دیتے تھے کہ جاؤ جاؤ مسجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس، میراس تقسیم ہو رہی ہے اور جا کر لوگ دیکھتے تو آپس میں علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا پھر ان سے کہا جاتا کہ یہ کیا تو فرماتے کہ نبی یہی اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں اس طرح کا پورا ایک پورا مضمون ہے حدیثوں کا, کرنے کا مقصد یہ کہ جو علم دین سیکھنے میں کوششیں کی گئی ہیں اور علم دین سیکھنے کا جو ذوق و شوق سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک سے ملتا ہے اور بڑی غربت اور بڑی مطلب کہ انہوں نے ایک ایسا وقت گزارا کہ یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے زمین پر مطلب کے تشریف لے آتے تھے اور لوگ جیسے دیوانہ سمجھ کے سینے پر بیٹھ جانا ایسا ہوتا تھا پھر خود فرماتے تھے کہ مطلب کہ میں کو دیوانہ نہیں ہوں میں تو بھوک اتنی لگی ہوئی ہے تو یہ ان کے بڑے مطلب کے پیارے پیارے ان کے واقعات ہیں یقیناً میں بھی بیان کر رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں اور ہم یہ تذکرے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان بزرگوں کی ان شخصیات کی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت پیدا ہو بعض اوقات ہوتا ہے یہ کسی یہ بزرگوں کے جب عمل بیان کیے جاتے ہیں کوئی ایک عمل جو ہے نا واقعی سنتے سنتے ایسا چوٹ کر جاتا ہے کہ عموماً سننے والا اس کو اپنی ہرز جاں بنا لیتا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے پھر وہ عمل اس کی زندگی کا جزوے لج الفق بن جاتا ہے کہ وہ جدا نہیں ہوتا بس ایک ہوتا ہے بعض اوقات کسی کی سیرت کے آپ بیسیوں پہلو سنتے ہیں مگر کوئی ایک ایسا پہلو وہ چوٹ کر جاتا ہے تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو مطلب کہ اپنی پریکٹس میں لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں غم مال سے غم دنیا سے غم گھر بار سے غم کاروبار سے محفوظ فرمائے حضرت سیدن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ایک مرتبہ امیر المومنین سعید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا تاکہ کسی اللہ کے گورنر مقرر فرمائیں آپ نے گورنر بننے سے انکار کر دیا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کیا آپ گورنری کو ناپسند جانتے ہیں حالانکہ آپ سے بہتر شخص نے اس کا مطالبہ کیا تھا حضرت سین حرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کس نے مطالبہ کیا تھا ابی المومنین فاروق اعظم نبی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب علاء نبین صلاحۃ السلام نے ابو سعید ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سیدنا یوسف اللہ نبینہ وعلد السلط اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے جبکہ میں ابو حریرہ امیہ کی اولاد ہوں مجھے دو یا تین باتوں کا خوف ہے امیر المومنین فاروق اعظم نبی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے پانچ کیوں نہیں کہا رض کی میں بغیر علم کے کوئی بات کہنے اور بغیر عدل و انصاف کے فیصلہ کرنے پیٹھ پر کوڑے مارے جانے مالا جانے چھین جانے اور بے عزت کیے جانے سے ڈرتا ہوں یقیناً اس میں ایک تفصیل ہے لیکن اس میں سعید ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنی ذات میں خوف خدا اور اس معاملے میں منصب سے گویا گئے جیسے ایک دوری اور بہت سارے اس میں آپ کی مدنی سوچ کے پہلو بالکل نمایاں نظر آ رہا ہے باپا کیا فرماتے آپ ایک تعداد ہے ہمارے اکابرین کی بھی جو اولیاء کرام اہل اللہ محدود کہ جو حکومتی عہدہ قبول کرنے سے کتراتے رہے خود نے امام اعظم ابو پر رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب عہدہ پیش کیا قاضی کا تو آپ نے انکار فرمایا کہ میں اہل نہیں تو کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب جھوٹ بولے تو قاضی ہو ہی نہیں سکتا اللہ تو اس طرح یہ کہ آپ کو بند کر دیا گیا جیل میں کوڑے مارے گئے اور اتنے مظالم اٹھائے گی لیکن آپ نے عہدہ قزا جج کا عہدہ قبول نہ فرمایا چیف جسٹس بہت بڑا عہدہ جی نہیں قبول کیا آج کل تو چھوٹی بھی سڑی ہوئی کرسی کے لیے مارا ماری کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو لاشیں گرا دیتے اقتدار کے لیے جس کی کوئی ویلو بھی نہیں ہے خاص ویلو نہیں اس کے تو مدت بھی محدود ہوتی ہے جی لیکن اس کے لیے کیا کیا مظالم ڈاتے اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور پھر جس طرح یہ خرچ کرنے والے خدا جانے کون کس طرح عوام کا خون نچوڑ نچوڑ کر وہ خرچ اپنا وصول کرتا ہوگا ارے اپنے آپ میں اس پہ غور کریں اس طرح مطلب جو مارا ماری کر کے عہدے کے لیے مرتے ہیں رشوتیں جھوٹ ظلم اپنے مد مقابل کی غیبت تومت اس کا اس کو ڈیگریڈ کرنا اس پر کیچڑ اچالنا کیا نہیں کیا جاتا ایک چھوٹی سی عہدی کے لیے اور سید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے کہ پیش کرنے والے فاروق اعظم ہیں پیشکش کرنے والے اور یہ خود صحابی رسول ہیں سید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ, عنہ کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ بس جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عہدہ پیش نہیں کرتے تھے بابا سوال ہی نہیں ہے ہاں. خوب ٹھوک بجا کے ہی لیکن بس یہ سیز نبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا ہی تھا ہی اللہ ان کی برکتوں سے ہماری, ہماری بے صاب مغفرت ایسے یہ خوف خدا والے تھے کہ بس ان کا آخر میں ایک پہلو سیرت پاک کا یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ سعید ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو رونے لگے جب آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا مجھے دنیا سے رخصتی کا غم نہیں رلا رہا بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر کٹھین اور طویل ہے جبکہ میرے پاس زیادہ سفر بھی کم ہے اور میں گویا ایسے ٹیلے پر جا پہنچا ہوں جس کے بعد جنت و دوسا کا راستہ ہے اور میں نہیں جانتا کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم آرح ہوگا دیکھیں یہ بھی ان کا کس قدر خوف خدا والا بیان ہے جبکہ ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی جنتی ہی ہیں عادل ہیں جنتی ہیں مگر خوف خدا کی یہ ایک کیفیت ہے اور ہمارے لیے ہم غلاموں کے لیے ایک زبردست تربیت کے مدنی پھول ہیں کہ ہم مطلب کہ اس معاملے میں نہ غور کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں یعنی جن سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار ہزار سے زیادہ حدیث مروی ہوں اور جن کے متعلق آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلق ہے اس کے متعلق کتابوں میں بیانات ملتے ہوں اور اتنے صحابہ کرام علیم اور ادوان میں بھی ان کا مقام و مرتبہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ سب ہم سنتے رہتے ہیں لیکن وقت رخصت یہ کیفیت جو ہے نا بلکہ وقت رخصت بھی نہیں لکھا بیماری کے عالم میں یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فد عطا آتا فرمائے آئیے مدی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں